تشبی نگ کی جہر کرا کی کی خلاف ابن رسول اللہ خریدی ارتحان بل آزاد مسجد وہ دن کس گوند کے جماعت کرنبین صاحب حکمنف ماضی کے نبی بدھی سنت بہانے سنت سی نے